ہاں یہ اصل میں امام محمد کا قول علماء نے لکھا کہ اگر نماز ہو جائے تو اس کے سنتیں بھی قضا ہوں گی جیسے کوئی آدمی ایسے وقت میں آیا کہ امام اطہیات میں اب سنت پڑھے گا فرض چلے جائیں گے تو اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے اب چونکہ سنت نہیں پڑھ سکتا تو امام محمد کے قول پر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور علماء نے فتویٰ دیا کہ سورج نکلنے کے بعد سنتوں کو ادا کرے گا اور دونوں اگر نمازیں چلیں گے سنت بھی اور فرض بھی یہ تو کتاب و صلاحت مشکا شریف میں حدیث موجود ہے پوری کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ ایسا ہوا تو صورت نکلنے کے بانوں نے سنتیں بھی قضا کیں اور فرض بھی قضا کی